نحمده ونسلم ونسلم على رسله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صغاط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين اللهم رب شرح لي صدري ويسردني أمري وأحلى نقلة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذابا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا يسر لنا امورنا كلها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرفا القلوب سرّف قلوبنا على طاعتك فساهل يا إلهي كل صعب بحومة سيد الأبغار ساهل اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم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 آج ہم اس مبارک نشست میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی نصیحتیں اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جسم پاک صاف ہو اور باطن بھی پاک صاف ہو تو آئیے ہم سب سے پہلے تجدید ایمان کر لیں تاکہ اگر بالفرض کوئی کلمہ کفر صادر ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے اور پھر حضور غوث اعظم کی نصیحتوں کو سماعت کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیحتیں دل کی گہرائیوں سے سمادھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عمل مل کے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <سؤال> اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اس کفر سے بیزار ہوں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے سچی پکی ہم توبہ کریں کہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہم ان گناہوں پر شرمندہ ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اللہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے ایمال مولا تو ہماری توبہ قبول و منظور فرما حضور غسم اللہ تعالیٰ آپ نے ایک دن باس فرمایا اور یہ پانچ سو پینتالیس ہجری کی ایک ذیقہ کا مہینہ تھا اور اس کے آخری ایام تھے حضور غوثی اعظم ردی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلام فرمایا وہ فرمایا تو ایک سائل نے سوال کیا سال ساحل ایک پوچھنے والے نے پوچھا کیف فوخری حب میں من بھی یا غوث اعظم یا شیخ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں اس سوال کو اس انداز میں ہم سمجھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں ایسے ایسے اولیاء شامل ہوتے کہ جو ولایت کے اعلیٰ مکان پر فائز ہوتے اور اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ باوجود نیک ہونے کے باوجود متقی اور پرہیزگار ہونے کے اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غفلت کیسے دور ہو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ غفلت میں ہوتے ہیں بلکہ وہ در حقیقت ہماری اصلاح کرتے ہیں جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمٰ کے خلیفہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ علیہ رحم آپ بس ایسا ہوتا کہ پورے پورے دن میں پندرہ منٹ آپ نیند کرتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ دس منٹ پورے دن آپ کے پورے دن میں نیند ہوتی اور یہ پندرہ منٹ کی نیند کے بعد آپ داڑھی پکڑ کر روتے اور کہتے اے اللہ مجھ سے غفلت کی نیند کو دور کر دے اے اللہ میری غفلت کو دور کر دے یعنی جو چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ نیند کا جھونکا لگ جائے اور وہ اس وقت یہ دعا کریں تو در حقیقت یہ ہماری تعلیم ہے اور ان کا خوف خدا ہے تو سائل نے یہ پوچھا اور ہو سکتا ہے یہ سائل بھی کوئی ولایت کے اعلی مقام پر فائز ہوں کہ جو دنیا کی محبت سے دور ہیں پھر بھی مزید دنیا کی محبت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں سال سائلن کئی اخرج جو محبت دنیا من نقل سوال کرنے والے نے پوچھا یہ مجھے بتائیے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں بڑا اہم سوال ہے آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے آئیے غور کے ساتھ حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکالنے کا کیا طریقہ اشاد فرماتے ہیں فقول آپ نے ارشاد فرمایا بی ابنا احا تجھے چاہیے کہ تو دیکھ کہ دنیا اپنے متوالوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے فح تعلیہ کیسے کیسے دنیا ان پر حملے کرتی ہے اور کیسی کیسی چالیں ان پر چلتی ہے تو بیٹھ کر اس پر غور کر کہ دنیا کے جو متوالے ہیں ان کے ساتھ دنیا نے کیا کیا وطم کیسے دنیا ان کے ساتھ کھیلتی ہے وہ توم خلفہ اور کیسے دنیا اپنے متوالوں کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہے بھگاتی ہے سمت رقی ہندن الا درا جتن پھر دنیا ان لوگوں کو جو دنیا کے حریث ہیں لالچی ہیں انہیں یہ دنیاوی ترقیاں دیتی ہے اہدا منصب مکانات بنگلے کوٹھیاں فیکٹریاں رے ایش عش و عشرت علی الخلق یہاں تک کہ بعض لوگوں پر دنیا انہیں فوقیت دے دیتی ہے وہ پتی بن جاتے ہیں بادشاہ بن جاتے ہیں حکمراں بن جاتے ہیں وہ تو مک کی نہ اور یہ دنیا ان لوگوں کو کئی لوگوں کی گردنوں کا مالک بنا دیتی ہے تو ز ہیرو کنو جہا تو پھر تو دیکھ یہ دنیا کس طرح اپنے خزانے انہیں دکھاتی ہے پہلے لوگوں کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے کسی چیز کو اگر پھینکنا ہو تو جتنا اوپر لے جا کر پھینکیں گے اتنے زور سے گرے گی اور اس کا اس کے ٹکڑے زیادہ ہوں گے اور جتنا بلندی پر لے جا کر پھینکا جائے گا اتنی ذلت رسوائی زیادہ ہوگی فبئی نما ہوم فری بھی یہاں <تصفيق> تک کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اپنی بلندی پر وہ تمکنہ اور اپنے اختیارات پر وہ قیبت عیشیم اور اپنے خوش ایشی پر وہ خدمت اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہماری خادم بن چکی ہے جس کو ہم آرڈر دیں ہماری زبان سے آرڈر کا جاری ہونا ہوتا ہے اور ہمارے خدام حرکت میں آ جاتے ہیں تو یہ دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہرس اور بڑھ جاتی ہے از اقدت قیدت اچانک سے دنیا انہیں پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر انہیں جکڑ لیتی ہے وہ غرت اور پھر دنیا انہیں دھوکہ دیتی ہے وہ رمت بھی ہم منظالی یعنی دنیا ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا ہماری ہے کبھی یہ دولت عہدے یہ منصب نہیں جائیں گے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر دنیا کی محبت میں مست ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں پکڑ لیتی ہے وہ رمت بھی کل علو بھی آلاروسیم اور اتنا اوپر جو لے گئی تھی وہاں سے انہیں پھینکتی ہے تو یہ سر کے بل گرتے ہیں وہ دقت ہو وہ کو یہاں تک کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ وہ ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا انہیں ہلاک کر دیتی ہے وغیرہ واقفت تد ہک <بِهِن> یہ سارا منظر دنیا دیکھتی ہے اور کھڑی رہ کر دیکھتے ہوئے ہستی ہے اور ان کا مزاق اڑاتی ہے کہ کیسا میں نے تمہیں بے وقوف بنایا وہ ابلی سیلا جم با اور شیطان مردود بھی دنیا کے پہلو میں کھڑا ہو کر ہستا ہے کہ کیسے میں نے انہیں تباہ کیا جس دنیا کے لیے انہوں نے محنت کی جس دنیا کو پانے کے لیے انہوں نے شب و روز صرف کر دیے وہ دنیا ان سے چلی گئی اور قبر کے تاریخ گڑھے میں وہ اتر گئے اندھیری قبر میں انہیں اتار دیا گیا ہضاف الحا بیک من سلاطین و الملوب ولغنیہ من لدن آدم علیہ السلام علیہ یہ دنیا کا معاملہ اکثر بادشاہوں کے ساتھ ہے اکثر سلاطین کے ساتھ ہے مالداروں کے ساتھ ہے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا ایسا ہی کرتی ہے بزالی کا طرف آؤ اسی طرح دنیا اوپر اٹھاتی ہے اور پھر انہیں پھینک دیتی ہے تو قدم وخرو پہلے انہیں آگے بڑھاتی ہے پھر انہیں پیچھے لے جاتی ہے تگنی سمترو پہلے انہیں لوگوں کو مالدار یہ دنیا بناتی ہے پھر محتاج کر دیتی ہے تو ربی سمت یہ دنیا پہلے پرورش کرتی ہے اور پھر ذبہ کر دیتی ہے جس طرح جانور کے پالنے والے پہلے جانور کی پرورش کرتے ہیں موٹا تازہ کرتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں جانور یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیوں کھلایا پلایا جا رہا ہے اور پھر جب یہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو پھر ان جانوروں کو ذبہ کر دیا جاتا ہے تو رب بھی تم پہلے خوب موٹا تازہ کرتی ہے دنیا پھر ذبا کر دیتی ہے وہ نہ در من ہوں یس لم منہا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے وار سے بچ سکتے ہیں وہ یغ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر غالب آتے ہیں ولا تغ ہو اور دنیا ان پر غالب نہیں آ سکتی وہ یوان و علیہ ان کی دنیا کے مقابلے پر مدد کی گئی حضور الغصی اعظم نصیحت فرما رہے ہیں کہ تو دنیا کا حال دیکھ کہ دنیا نے لوگوں کو بہت کچھ دیا بہت بلندی پر لے گئی اور پھر کس طرح دنیا نے تباہ کیا وہ یسلم من شرریحا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے شر سے بچتے ہیں وہ آد افراد یہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں ان نما من شرریحا من آرفا دنیا کے شر سے وہی وہ بچتا ہے جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا وہ اشتدا حدا اور وہ دنیا سے اس نے نفرت کی اور دنیا سے بچنے کی پوری کوشش کی ومن حلیحا اور دنیا کے واروں سے بچنے کی اس نے پوری کوشش کی جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ تنہائی میں تھے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہنے لگے اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دینا کسی اور کو بھی وقوف بنانا میں نے تجھے طلاق دی ہے میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی ایسی طلاق دی جس میں رجوع نہیں ہو سکتا یا ساحلو حضور الغسی اعظم اس پوچھنے والے سے کہتے ہیں جس نے یہ سوال کیا تھا کہ یا شیخ یہ بتائیے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے اب فرماتے یا ساحلو اے پوچھنے والے ان نظر تبھی آئی نئی قلبی کا علا او قدرتا اخراجی ہامن ہو ایب پوچھنے والے اگر تو دنیا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو تجھے دنیا کے ایب نظر آئیں گے تو پھر تو دنیا کو اپنے دل سے نکال دے گا کیونکہ اگر کوئی کھانا پیش کیا جائے اور بڑی تیز خوشبو ہو انسان ایک یا دو دن کا بھوکا بھی ہو تو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو آنکھوں سے تو اسے اس کھانے میں کوئی ایب نظر نہیں آتا لیکن اگر وہ دل کی آنکھ سے دیکھے اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس میں زہر ہے تو چاہے وہ کھانا کتنا بھی خوشنما نظر آتا ہو وہ اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تو فرماتے ہیں دنیا کے زہر کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ وہی ہاں بھی آئی نہیں رکھا اور اگر تو اپنی سر کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھے گا تو اس کے ظاہری حسن سے متاثر ہو جائے گا اشتغلتا بھی زینتی تو اس کی زینت میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر تو ایسا ہوگا کہ ان بھی اس کے ایب سے تیری نظر ہٹ جائے گی ولم تقدیر علا اخرا من ہا اور پھر تو اپنے دل سے دنیا کو نکالنے پر قادر نہ ہوگا اعظم ردی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ اگر ان نصیحتوں پر کوئی تبصرہ اگر نہ کیا جائے اور کوئی تشریح نہ کی جائے پھر بھی نصیحتیں انتہائی واضح ہیں اگر ہمارے دل زندہ ہوں اور دل کے کانوں سے ہم یہ تصور کے ساتھ سنیں کہ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کلمات میں وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ حضور غوث اعظم کی زبان عقدت سے نکلے ہوئے کلمات کو ہی غور سے سن لیں تو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی و ظہ اور اگر تو نے دنیا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو پھر دنیا سے بے رغبتی تو نہیں کر سکے گا وہ تخ کا پھر دنیا تجھے ہلاک کر دے گی کما قتل غیرک جس طرح دنیا نے تجھ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا جاید نفس کا اے شخص اپنے نفس کا مقابلہ کر یہ شریر نفس ہے یہ تیرے قابو میں نہیں ہے یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس سے جہاد کر اس کا مقابلہ کر حتم انا یہاں تک کہ یہ نفس تیرے قابو میں آ جائے اور مطمئن ہو جائے فیضہ اور جب اتم انت جب یہ مطمئن ہو جائے عرفت ایوب الدنیا جب یہ نفس تیرے قابو میں آ جائے گا تو یہ نفس دنیا کے عیوب جان لے گا وہ زہادت اور وہ اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا تما نی نتھا انہا تک بل یہ دل کا اطمینان یہ کیسے حاصل ہوگا نفس تیرے قابو میں کیسے آئے گا تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حقیقت کی باتیں ہیں دل کی باتیں ہیں اسے تسلیم کر اور اپنے نفس کو بھی منانے کی کوشش کر وہ طبا اور اتنی کوشش کر کہ یہ نفس جو ہے یہ حقیقت کی پیروی کرنے لگے پھر فرمایا دنیا کی محبت نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے اچھا وہ دوست ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد میں اضافہ ہو خوف خدا میں اضافہ ہو اور برا وہ دوست ہے جس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی حوث اور دنیا کی لالچ میں اضافہ ہو تو آپ نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لا بالون من تک دنیا کلوہا کون سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے تو فرمایا ان کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جنہیں دنیا سے ایسی نفرت ہے کہ انہیں پرواہ نہیں کہ یہ مردار دنیا کس کے ہاتھ میں ہے اور اس مردار دنیا کو کون کھا رہا ہے وہ کسی کے بنگلوں سے متاثر نہیں ہوتے ان کی نظریں بادشاہوں اور وزرا پر نہیں لگی ہوتی ہیں وہ عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ انہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ قبر و آخرت کی تیاری ہو اور رب راضی ہو جائے لا یم الى ن ينظرون الى یم درو بتیہ فنا یہ اللہ والے وہ ہیں جو دنیا کی ابتدا پر نظر نہیں رکھتے اس کی انتہا پر نظر رکھتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا تو بڑی رنگین ہے لیکن انتہا بڑی بھیانک ہے و پتی آدمی ہے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے دائیں بائیں نوکر چاکر گھوم رہے ہیں لیکن سب بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کوئی انہیں موت سے نہیں بچا سکتا پھر کس قدر بھیانک انجام ہے دنیا کے حریص کا کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور نزا کی کیفیات ہوتی ہیں تو اس کے گھر والوں کو سورہ یاسین پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کبھی نماز کی طرف توجہ دلائی ہو کبھی انہیں مسئلہ بتایا ہو کہ دیکھو اگر کسی کی روح نکل لگی ہو نزا کا عالم ہو تو سورہ یاسین پڑھنی ہے کبھی انہیں سورہ یاسین پڑھنا سکھایا ہو تو وہ پڑھیں رونا دھونا کیا جاتا ہے لیکن بتائیے اس مرنے والے کو رونے دھونے سے کیا فائدہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ کتنا بد نصیب ہے دنیا کا متوالہ کہ جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو مال کمانا تو سکھایا جس نے اپنی اولاد کو دنیا بھر میں فراڈ کرنا تو سکھایا جس نے اپنی اولاد کو چال بازیاں تو سکھائیں لیکن اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ دیکھو میں مر جاؤں نا تو مجھے اس طرح میری آنکھیں بند کرنی ہیں اور یہ پڑھنا ہے میرے ہاتھ سیدھے کرتے وقت تمہیں یہ پڑھنا ہے میرے پاؤں جب تم باندھو تو یہ پڑھنا مجھے غسل اس طرح دینا مجھے کفن اس طرح پہنانا اور میری نماز جنازہ اس طرح ادا کرنا مجھے قبر میں اس طرح لٹانا جب قبر میں رکھنے لگو تو یہ پڑھنا اور جب تدفین ہو جائے تو سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہ پڑھنا یہ دعائیں مانگنا اتنی دیر تک میری قبر پر رہنا اصال ثواب کرنا جو اولاد فرض نمازیں ادا نہ کر سکے وہ اپنے باپ کے مرنے پر روزانہ دو رکعت نفل پڑ کر ایسال ثواب کیا کرے گے بیکار ہے یہ دنیا کی دولت اور بیکار ہے وہ اولاد کہ جو آخرت میں کام نہ آئے تو فرمایا کہ یہ اللہ والے دنیا کی ابتدا کو نہیں دیکھتے اس کے انجام کو دیکھتے ہیں کہ انجام تو وہی ہے کہ وہ کفن دیا جائے گا کہ جس کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی وہی قبر کا جو گڑا ہے کہ جس کے اندر کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے کوئی وہاں پر بستر نہیں ہوگا کتنا بھی کروڑ پتی ہو ساری زندگی دولت کماتا رہا آخر کار اس کا انجام یہی ہے یج <سلام> عالون الحقہ ازب نسبا اسرار <سلام> یہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں رب دیکھ رہا ہے اس لیے یہ اللہ والے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو تم ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو پھر حضور غوث اعظم احساد فرماتے ہیں المنافق اذا حد کا ذبح منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے وہ وعد جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تم ہی نخانہ اور جب امانت اسے رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے مم بری منہاری اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کوئی ان برائیوں میں مبتلا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے بیان فرمائی تو وہ منافق ہے اور جو ان برائیوں سے بچا ہوا ہو وہ ممن ہے فقد بری من النفاق تو ایسا شخص نفاق سے بری ہے ہادہ الخصوی المحق کو یہ جو برائیاں ہیں یہ کسوٹی ہیں وہ ہارحل مر فرمایا یہ جو کسوٹی ہے کسوٹی سے کیا مراد ہے یعنی آپ مومن ہیں یا منافق ہیں اس کی پہچان کا یہ اعلی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں اور یہ تینوں برائیاں پائی جاتی ہیں تو رسول اللہ نے اسے شخص کو منافق قرار دیا ول فرق ادعین ول یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے خود ہادل محکا اس کسوٹی کو لے لے وہ ہادیل آتا اور اس آئینے کو لے لے روز آئینے میں کھڑا ہو کر تو اپنی شکل دیکھتا ہے یہ ایسا آئینہ ہے کہ جو تیرے دل کی شکل بتائے گا کہ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے پھر تو اس میں اپنے دل کے چہرے کو دیکھ حل انت مؤمن او منافق مباحد او مشرق کل دنیا فتنہ وہ مشغلہ تو دیکھ کہ تو مومن ہے یا تو مومن نہیں ہے تو اپنا محاسبہ کر ساری کی ساری دنیا فتنہ ہے وہ مشغلہ اور اللہ کی یاد سے دور کرنے والی یہ دنیا ہے علامہ بن صالح ہاں جو کام تم صرف اس لیے کرو کہ اللہ تبارہ کا تعالی راضی ہو جائے تو دنیا کا جو کام اس لیے کیا جائے وہ دنیا کا کام نہیں بلکہ آخرت کا کام ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کھانا کھاتا ہے سنت کے مطابق اور اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے گا میں دین کی خدمت کروں گا عبادت کروں گا تو اس کے لیے کھانا کھانا بھی عبادت ہے ورنہ یہ دنیا کی چیز ہے اور فتنہ ہے ادا صلاحت نیا في تصرفی پھر دنیا سارت آخرہ جب نیت صحیح ہو جاتی ہے تو دنیا کی نعمتیں یہ آخرت کی نعمتیں بن جاتی ہے تخلو نعمت تخلومی شکر لکما جو نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس نعمت پر اگر شکر نہ کیا جائے تو وہ نعمت وبال ہے جلب شکری شکر کر کے اللہ کی نعمتوں کو روک لو کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا الشکر للحق عز وجل الشعان حضور اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ کا وطال کا شکر ادا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز یہ السطانات بنیاد پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے عبادت کی جائے آنکھ اللہ کی عبادت کرے کان اللہ کی عبادت کرے جسم کے آزہ اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگائی جائے ولم فقرا منہا اور اس دولت کو غریبوں پر خرچ کیا جائے یہ تو شکر کے لیے ایک شرط ہے وہ اور شکر کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے الراف بہا لمن بہا و شکرہ بہو الحق از وجل دوسری شرط یہ ہے کہ ہر نعمت کو یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف رب کے کرم سے ہے مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے یہ نعمت جہاں سے بھی حاصل ہو در حقیقت یہ تصور کیا جائے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں میں اس کا مستحق نہیں تھا میری صلاحیتوں کے اس میں کوئی دخل نہیں یہ محض رب نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے ان رحمت اللہ علیہ کلوش گلو کا ان اللہ فہو علیہ کا مشعم پھر حضور غسی اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نعمت اور زحمت میں فرق کیسے کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز کہ جس کے آنے سے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ تیرے لیے منہوس ہے ہر وہ چیز کہ جس کے ملنے سے یا جو نعمت ملنے سے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کی یاد سے دور ہو جائے تو وہ تیرے لیے منحوس ہے بلتا نعمت وہ بھی اور فرماتے ہیں کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو نعمتوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے اور تو ان نعمتوں کے متعلق یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہیں یا فلاں کی وجہ سے ملی ہیں لہذا تو نہ ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور وسیع اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں اور یہ جواب چلتے چلتے نعمت کی بات آئی اور آپ نے منافقین کی تین علامتیں بیان کی اس میں تعلق و ربط یہ ہے کہ آپ اب مزید آگے یہ اشاعت فرما رہے ہیں کہ اگر تو غور کر تو تو منافق ہے اس لیے کہ تو کہتا کچھ ہے اور تیرا عمل کچھ ہے تو کہتا یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا لوگوں کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے تو اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے روزی کا رزاق اللہ ہے اور میں روزی کا رزاق اللہ کو مانتا ہوں لیکن تو حرام ذرائع میں روزی کو تلاش کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سیٹ کی بات نہیں مانوں گا تو میری روزی بند ہو جائے گی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے گاہک چلے جائیں گے یعنی گویا کہ تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے اب فرماتے ہیں قد تمکنل کسبو و نفا کفی ہر کاتی کا کا کا وفی لکھ کا و نہارے فرماتے ہیں جھوٹے جھوٹ اور نفاق تیری تمام حرکتوں میں ہے تیری صورت میں ہے تیری سوچ میں ہے تیرے دن اور رات میں ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا جھوٹ کے اندر ہے قدیح تعالی علی کا شیطان تجھ پر شیطان نے حملہ کر دیا ہے وہ زی نقل قصبہ والاعمال حتا اور جھوٹ اور برے اعمال شیطان نے تیرے لیے خوبصورت بنا دیے تقریب حتی فی سلاطق اللہ اکبر یہ تو وہ کلام ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ غوث اعظم کا کلام ہے اور ہماری حیثیت تو اس طرح ہے کہ پیغام پہنچانے والے کی حیثیت ہے خط پڑھ کر سنانے والے کی حیثیت ہے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے الفاظ وہ ہے کہ جو انسان کو جنجوڑ کر رکھ دیتے ہیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو, تو, تو جھوٹا ہے اور جھوٹا شخص منافق ہے آ فرماتے تو جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اپنی نماز میں بھی جھوٹ بولتا ہے لنا کا تقول اللہ اکبر اس لیے کہ تو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے وہ تقزیب اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا تو اللہ کی فرما برداری کرتا مالداروں سیٹھوں اور دنیا داروں اور رشتے داروں کے پیچھے نہ بھاگتا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا اور اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوتا تو کبھی گناہ کرتا پھر اس جملے کو سماج کیجیے تقزیب تو جھوٹ بولتا ہے حتیٰی سولا کا یہاں تک کہ تو نماز میں بھی جھوٹا ہے لنگ تقول اللہ اکبر اس لیے کہ تو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ تقزیب اور پھر گناہ کر کے تو جھوٹ بولتا ہے تیری ساری زندگی گناہوں بھری گزر رہی ہے قد ارتفع الحمن من نک تیری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے تو یہ جی اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی لوکان کا ایمان تو ایمان سے محروم ہے اگر ایمان کامل ہوتا تو, تو ضرور حیا کرتا علیہ وسلم الحیا کہ رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان سے ہے کیا بات ہے غوث اعظم کی سبحان اللہ یعنی آپ کس قدر چوٹ دے رہے رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر حیا ہوتی تم رب سے حیا کرتے رسول اللہ سے ہیا کرتے تو گناہ نہ کرتے لہذا تمہیں ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی لا ایمان الک تیرے پاس ایمان بھی نہیں ولا ایقان الک تجھے اللہ کی ذات پر یقین بھی نہیں ولا امانتا تو امانت دار بھی نہیں خنت العلمہ تو نے علم جو کچھ بھی سیکھا اس میں خیانت کی ہے جانتا سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا فضا بت تیری امانت چلی گئی وہ کتب تعین اللہ قوان اتو اللہ کے نزدیک خائن دھوکہ دینے والا لکھ دیا گیا عارف اللہ کا دوا البا میں تجھے ایک دوا بتاتا ہوں ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی شفا مل جائے گی نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا وہ دوا یہ ہے تعوبا تو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے وہ سبا ہا اور پھر توبہ پر ثابت قدم رہے منس ایمان ہو بلا ہی وجل وہ بھی قدری ہی سلم کل امور ہی اللہ جب بندے کا اللہ پر ایمان درست ہو جاتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے تو تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کیا فرماتے ہیں اللہ پر ایمان اگر درست ہے اور تقدیر پر ایمان ہے تو وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا فیدہ تحقی ہادہ آفات فی جمی احوال اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے جس طرح آپ نے اپنی مجلس اول میں جو الفت الربانی میں اس میں یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد اس طرح کرو کہ تقدیر کے پرنالے کے نیچے صبر کا تکیہ لگا کر سو جاؤ یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس پر دل و جان سے فدا ہو جاؤ اور اس پر راضی ہو جاؤ اللہ تبارک کا تعالی تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گا اور یہاں اشار فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارہ کا تعالی تمام آفتوں سے اسے حفاظت عطا فرماتا ہے اور پھر اسے جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور اللہ تبارہ کا تعالی کی رحمت میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اب فرماتے ہیں قال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ضرور ہم انہیں ہماری طرف راہ دکھائیں گے یعنی غوث اعظم یہ ارشاد فرما رہے ہیں رب کی طرف جانے کے لیے کوشش کرو تمہارا کام ہے کوشش کرنا رب اپنے کرم سے تمہیں قربتا فرمائے گا اور فرمایا در بدر کی ٹھوکرے نہ کھاؤ رب کا قرب پالو جب رب کا قرب پالو گے پھر کیا ہوگا فرمایا یو کربو ہو یو ہو یو ہو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب دیتا ہے تو اسے ساری کائنات کا بادشاہ اور صاحب اختیار بنا دیتا ہے یقول الحو اپنے مقبول بندے سے اللہ فرماتا ہے ان نقل یوم لدینا مکین امین آج میں نے تجھے اپنا قرب دے دیا آج تو ہمارے پاس صاحب مرتبہ اور امانت دار ہے حضرت شاہ مجتبا علیہ رحمٰ جن کا مزار خیر پور میں ہے ان کے ایک خلیفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رات کو کبھی ایسا روتے تھے کہ سننے والے کو بڑا رحم آتا تھا اور دھاڑے مار مار کر آپ روتے اور بلگتے تھے ایک دن میں نے پوچھا حضرت آپ رات کو اتنا کیوں روتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آپ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا سبحان اللہ فرمایا بات یہ ہے تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنے دربار میں کھڑا کرتا ہے اور انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں میں نے تجھے ہوا کی حکومت دی میں نے تجھے پانی پر حکومت دی اس کا بھی اختیار دیا تجھے یہ بھی دیا تجھے وہ بھی دیا تو فرمایا اس وقت بندہ رونے کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا رو کر عرض کرتا ہے مالک میں تو اس قابل نہیں ہوں یہ تیرا کرم ہے یہ تیرا فضل ہے حضور غس اعظم فرما رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو یہ دنیا تجھے تر بدر کی ٹھوکریں دیتی رہے گی رب کا قرب پالے گا تو رب تجھے ساری کائنات پر تصرف کا اختیار دے گا یس تخلیف فی ملکی کم استخلف صاحب مصر یوسف علیہ السلام وہ فود علیہ امر ملکی ہی وہ حواشی ہی اللہ تعالی تجھے اپنی کائنات میں خلیفہ بنائے گا فرمایا ایسے مقبول بندے کو اللہ خلیفہ بنا دیتا ہے جس طرح مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ سلاط والسلام کو اپنے ملک کے معاملات کے اختیارات دیے اور نوکر چا کر ان کے سپرد کر دیے تو اسی طرح جب رب راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو بے حساب رحمتیں عطا فرماتا ہے القلب ہاقا القلبو اداسا یہ قرب الہی کی منزل اس وقت ملے گی جب دل سگی ہوگا وہ ظہرت ہو اور اس کی شرافت ظاہر ہوگی وہ تہارت ہو اور جب دل پاک ہوگا تو یہ قرب الہی کی منزل طے ہوں گی اب اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو اور دنیا کی محبت سے جان کیسے چھوٹے اطریق و حادم اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے حضور اعظم فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے ول عمال و ظاہر اور علم ظاہر پر عمل کیا جائے جو علم سیکھا جائے اس پر عمل کیا جائے جب ظاہری طور پر انسان عمل کرے گا تو اس کے اثرات دل پہ پڑیں گے اور دل روشن ہوگا لر دل بطلا تو بیکار پڑا نہ رہے ول کسل اور تو سستی کا مظاہرہ نہ کر اللہ کی عبادت میں سستی نہ کر تلی کا وقوبہ اگر تو سستی کرے گا اور بیکار پڑا رہے گا تو تجھے یہ سستی برباد کر دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اذا قصر العبد في العمل اللہ کو حضور اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ عمل میں سستی کرتا ہے نیکیوں میں سستی کرتا ہے عز وجل اللہ تو گناہ کرنے والے کو سستی کرنے والے کو اللہ تعالی غم میں مبتلا کر دیتا ہے آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے یب تلی ہی ما لم ماں لہو ل خود غصی اعظم اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے ایسے غم میں کہ جو اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا ایسی فکریں مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی یہ نعمت مل جائے لیکن وہ نعمت اس کی تقدیر میں نہیں ہوتی تو اس نعمت کی طلب ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ اسی طلب میں گھلتا رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہم لیا بال بچوں کی فکروں میں مبتلا ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور عمل میں سستی کرتا ہے وہ ازیت الحل اس کے گھر والے اس کے رشتے دار اسے تکلیفیں دیتے ہیں وہ نقصان معیشہ گناہوں کی وجہ سے اس کے کاروبار کے نفع میں نقصان ہوتا ہے وہ اس یا نل والد جو گناہ کرتا ہے نیکی میں سستی کرتا ہے اس کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں وہ معافرت زوجا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وائی نما توجہ یا آسر ہو آزم فرماتے ہیں جو عمل میں سستی کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ جدر جاتا ہے دھکے کھاتا ہے یا آپ اس حدیث کی شرح فرما رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عمل میں کوتای کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے غم میں مبتلا کرتا ہے کل ذالک عقوبہ تقسیری یہ ساری سزائیں اس کی گناہوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں تاتی ربی ہی غال ہی آن جو اللہ کی عبادت میں اس نے کوتاحی کی اور جو دنیا میں یہ مشغول رہا اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف توجہ رکھی اس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو چین ہے اللہ تعالی حضور غسیر اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے ما يفعل اللہ ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالی تمہیں کیوں عذاب دے گا یعنی غسی اعظم فرماتے ہیں کہ سارے عذابات جو آتے ہیں وہ ناشکری اور ایمان سے دوری کی وجہ سے آتے ہیں تو یہ ساری نبوستے گناہوں کی وجہ سے وہی حقا افسوس ہے تجھ پر علا متا تشتو نفسی کا واہلک انجل تجھ پر افسوس اللہ تعالی سے غافل رہ کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ کب تک مشغول رہے گا ہر وقت دنیا کی فکریں کب تک کرے گا فعین ون کمن اللہ شی یاد رکھ تیرے گھر والے تیری اولاد تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے الزم نفس کا و اہل کا وہ ولد کا القنا ہو تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے صرف اتنی چیز رکھ جو ضروری ہے اس پر قناعت کر متفرغ انت وهم بطاعه مولاكم عز وجل جو ضروری چیزیں ہیں اور جو ضرورت ہے اس پر قناعت کر اور تو بھی اور تیرے گھر والے بھی اور تیری اولاد بھی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں فان کان لکم فی الغیب ساعت الرزقی فهي تاتی فی وقتھا المقدر ان اللہ اگر تیری تقدیر میں اللہ نے رزق کی وسعت لکھی ہوگی تو یہ اپنے وقت پر خود بخود مل جائے گا وہ علم یق اللہ کا فائندک گنن ان جمیل اشیا بھی زہدی کا وہ اور اگر تیری تقدیر میں رزق وسعت نہیں لکھی تو چونکہ تو نے قناعت اختیار کی ہے تو اللہ تبارہ کو تعالی تجھے تمام چیزوں سے بے پرواہ کر دے گا المن القانتا جا الاشعی مینت دنیا دخلا الا ربی ہیل نہ جو مومن کناد کرنے والا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو دنیا داروں کے دھکے نہ کھاتا وہ رب کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے بھی ہی اور رب کے حضور وہ دعا کرتا ہے وہ تدر ہی اور رب کے حضور گر گڑاتا ہے وہ زل اور رب کے حضور اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے وہ اور وہ توبہ کرتا ہے فین اطوی یرید و شکر اور اگر جو وہ مانگے اللہ عطا کر دے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے وہ علم یوڑتی ہی اور اگر اللہ تعالی اسے نہ دے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ اکبر یا قزا حضر وسی اعظم فرماتے ہیں اے جھوٹوں اس سچے ہو جاؤ یا ہاری بین امولا اے اپنے مولا سے بھاگنے والوں ارجعو واپس آ جاؤ اکسدو بکلو باب الحق اپنے دلوں کے ذریعے رب کے دربار کے دروازے کو دستک دو الہی اور, اور رب کے حضور معذرت کرو معافی مانگو یا غلامو اے لڑکے ماں تو شرم کیوں نہیں کرتا حیا کیوں نہیں کرتا اب کی اللہ نفس تو اپنے نفس پر رو اپنے گناہوں پر آنسوبا فعین کا قد حرم تواب و توفیق افسوس تو حق سے اور توفیق سے محروم ہے نہ تصون الغدن آسی تجھے شرم نہیں آتی ایک دن تو اللہ کی عبادت کرتا ہے دوسرے دن گنا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کوشاد فرمایا من طو یما ہو فہو مغبون جس شخص کے دو دن برابر ہوں جس شخص کے دو دن برابر ہوں وہ مردود ہے وہ من کا نہ امسیحی خیرم بن یوم محروم اور جس کا کل آج سے بہتر ہو وہ محروم ہے وہ من کا نہ یوم ہو شرم بن امسی ملون اور جس کا آج وہ کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن بدن اللہ کے قرب کی طرف جائے گنا کی طرف نہ جائے اگر کل بھی گنا کیے اور آج بھی گناہ کیے دونوں دن برابر ہیں تو وہ مردود ہے ایسا شخص اور فرمایا کہ کل تو اچھا گزرا آج برا گزرا تو فرمایا ایسا شخص محروم ہے اور کل جو گنا ہوئے تھے آج اس سے زیادہ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص ملعون ہے یا غلام بھی کلا یو شیون اے لڑکے تج سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ولا بدم من کا اور تجھے نیکی کرنا ضروری بھی ہے اجتہد تو نیکی میں کوشش کر ول من نہ رب اللہ تیری مدد کرے گا تحرک فی رقفی البحر بہر انت فی اس دنیا کے سمندر میں حرکت کر اور تیرتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کر ول اب وا جو تو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بلندی عطا فرمائے گا حضر غص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں اور آخرت کا ذخیرہ کریں اور ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ وہ کس قدر بد کا دن ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور اس کے پاس آخرت کا کوئی ذخیرہ نہ ہوگا نیک اولاد یہ آخرت کا بہترین ذخیرہ ہے اگر ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں حافظ قرآن بنائیں متقی پرہیزگار گار بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بکشش کا سامان ہو جائے یہ انشاءاللہ تعالی نیک اولاد ہمارے لیے قبر کا چراغ ہوگی نور حمزہ اسلامک کالج کا یہ منصوبہ اسی لیے ہے ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہے کہ جب ہمارے بچے اس کالج میں داخلہ لیں گے اور عالم دین بنیں گے اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے اور پھر وہ دین کی خدمت کریں گے تو وہ تو ثواب ملتا رہے گا لیکن مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اگر ہم یہاں پر ابھی نیت کر لیں کہ انشاء اللہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے اللہ تبارک کا تعالی اسی نیت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اللہ تبارک کا تعالی ہماری اولاد کو عالم دین بنائے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں دین کے کاموں میں معاون بنائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے بھی ہماری اولاد ہمارے گھر والوں ہماری نسلوں کے دلوں سے بھی اللہ تعالی دنیا کی محبت کو دور فرمائے اور حضور غوث اعظم کی ان مبارک نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے